الحمد اللہ رب المین السلام علیہ باعدین بسم اللہ رشیم صلاحت علیہ رسول اللہ علب قیا حبیب اللہ عليك يا واصحابك يا نور عز حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعلی و درس ہمارا جاری ہے پچھلے درس میں ہم نے حضر السلام کے معجزات میں سے غیب کی خبریں دینا اپنے سیاد اسلام کو غیب عطا ہونا اس حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں جو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں تقریبا سو سے زائد یہ حدیثیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں بہت ساری حدیثیں پچھلے سبق میں ہم نے سنی تھیں مزید آگے اسی حوالے سے کچھ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے آنے والے وقت کے اندر جو خبریں دیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کا وقوع ہو چکا بعض وہ ہیں کہ جن کا وقوع ابھی نہیں ہوا اور وہ قرب قیامت میں ہوگا اور بعض جو خبریں ہیں جو آپ نے عطا فرمائی ارشاد فرمائی ان کا ظہور ہونا شروع ہو چکا ہے یعنی ان کے مقدمات ان کے ابتدائی معاملات یہ شروع ہو چکے ہیں اسکولا نے تین قسموں میں بیان کیا کہ اشراط الساعہ یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تین طرح کی ہیں صورہ وسطہ اور کبرا شورا وہ کہ جو بالکل ابتدا کے اندر ہی ظاہر ہو گئیں وسطی وہ کے جو درمیان کے اندر جن کا ظہور ہو چکا ایک طرح سے فتن کا دور شروع ہو چکا پھر اس کے بعد جو کبرا ہیں وہ بالکل آخر کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا یوہین اس کے بعد دجال کا خروج پھر حضرت عیسائی اصلاۃ اسلام کا تشریف لانا یا دابت الارض کا یہ تمام معاملات یہ علاماتیں کبرا کے لاتے ہیں یعنی وہ نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو یہاں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تلاڑے مختلف روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے بعض واقع ہو چکی بعض واقع ہوں گی آپ نے بنو امیہ کے جو سلطنت ہے اس کی خبر دی کہ یہ سلطنت واقع ہوگی اور بنو امیہ کے پاس جو ہے وہ بادشاہت اس امت کی آئے گی تو جیسا آپ نے فرمایا اسی کے مطابق بنو امیہ کو سلطنت اسلامیہ ایک بڑے عرصے تک حاصل رہی اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں والی بنائے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا حضور علیہ اسلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی وصیت فرمائی تھی کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کام کا والی بنا دے تو پھر عدل سے کام لینا اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے سلطنت ملنی ہی ملنی ہے مجھے بادشاہ بننا ہی بننا ہے یوں ہی بنو امیہ کو جو سلطنت حاصل ہوئی تو ان کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ یہ اس کو اپنی سلطنت بنا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال ہے اس کو اپنی دولت بنا لیں گے تو جیسا بت بیان کیا حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے درمیان کے جو بعض لوگ گزرے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کام کے اندر وہ مبتلا ہوئے یوہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ان کے بارے میں خبر دی کہ ان کو بھی جو ہے بادشاہت حاصل ہوگی اور پھر ایک خبر دی کہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ ان کی اولاد نکلے گی جب حضرت عدی اللہ تعالما کی ولادت کا وقت قریب تھا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی ولادت ہو تب ان کو میرے پاس لے کر آنا اور ان کا لقبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت ان ابو الخلافہ رکھی تھی کہ ان کے اولاد سے خلافہ نے پیدا ہونا تو جیسا فرمایا اسی کے مطابق ہوا اور اسی طرح یہ بیان کیا کہ اس امت کا یا بنو عباس کا جو ملک ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا فرماتے ہیں وہ اخبار بھی ملک کی بنی امیاں ولایتی معویت واہ امیت و خروج وباسی بےغاط سودی ولک ہی ابعافا ما مرکو اور جیسا کہ میں نے کی کہ بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان کے بھی خروج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ظاہر ہوں گے یہ تشریف لائیں گے اس کی خبر دی اہل سنت و جماعت کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے نام ان کا محمد ہوگا والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا اور زمین ظلم سے بھری ہوگی اور یہ تشریف لائیں گے تو تمام زمین کو عدل سے بھر دیں گے ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مشہور ترین روایتیں ہیں امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ کلاڑے اور دیگر کئی بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھیں اور دو سو سے زیادہ روایات نقل کی ہیں کہ جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی آمد کا تذکرہ ہے سیاہ سطح کی وہ حدیثیں ہیں اسی طرح بخاری مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے تو یہ ضرور تشریف لے کر آئیں گے اور جب امت مسلمہ انتہائی زوال کو پوچھی ہوئی ہوگی ہر طرف ظلم و ستم ہوگا تمام دنیا کے اندر کفر پھیلا ہوا ہوگا یعنی ان کی سلطنتیں ہوں گی مسلمانوں کی سلطنت باقی نہیں ہوگی تو اس وقت یہ تشریف لے کر آئیں گے اور دوبارہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اب ان کا آنا ہرگز ہم اس کا مطلب یہ نہیں لیتے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور صرف اور صرف امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں ان کا آنا ایک الگ بات ہے اس کا اعتقاد رکھنا ایک الگ بات ہے لیکن اس بنیاد پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور مسلمانوں کے عروج کے لیے کوئی کام نہ کرنا ایسا ہرگز ان تعلیمات کا مقصد نہیں ہے ایسے تو بندہ بیٹھا رہے کہ مرنا تو ہے ہی موت تو بر حق ہے زیادہ کچھ بھی نہ کرو بیٹھے رہو ایسے ہی تاکہ مر جاؤ اس حال میں نہیں موت برحق ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے بندہ کوششیں کرتا رہتا ہے تو اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوگی ضرور ہوگی کیونکہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ اگر ایک رات بھی باقی ہوگی دنیا میں یا ایک دن باقی ہوگا تو اللہ تعالی اس کو طویل کر دے گا لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ضرور تشریف لے کر آئیں گے تو اس بارے میں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبریں دی یوں ہی اہل بیت اتحار کے بارے میں خبریں دیں کہ کس طرح کی یہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوں گے کس طرح لوگ ان کو شہید کریں گے دنیا بھر کے اندر یہ پھیل جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں خبر دی کہ ان کو اس امت کا بد ترین شخص قتل کرے گا شقی ترین شخص شہید کرے گا اور اس کی جو داڑھی ہوگی وہ اور اس کے سر کے بال یہ خضاب والے ہوں گے تو یہی ہوا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ابن مجم نے جو شہید کیا تو اس کے بال اسی طرح رنگے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے یعنی ان کی محبت اور ان کی عداوت یہ وہ چیز ہوگی کہ جو بندوں کو جنت میں داخل کرے گی اور جہنم کے اندر داخل کرے گی یعنی جو ان سے محبت کرے گا ان کے جو اولیا ہوں گے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بغض رکھتے ہیں جیسے نواسب ہیں یا خوارج ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان سے محبت کرنے والے غلوف کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کے اعتقادات رکھیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور روز رکھنے والے عداوت رکھنے والے وہ بھی حد سے بڑھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور بعض جو ہے وہ حد گمراہیت تک پہنچیں گے اور دونوں کا ٹھکانہ یہ دھرنا ہوگا ایک ہمیشہ کے لیے اور ایک جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا تو جو ان کو عذاب و قوس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی ب خروج المادیگی وما ينادوا اهل بیته وتقطيرهم وتشريدهم وقتلي علي بن اشقا الذي يغضب هذه من هذه اي لحيته من راسه و انح کسیمنجنار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالی قمیص پہنائے گا جس کو لوگ کھینچنے کی کوشش کریں گے اتارنے کی کوشش کریں اس سے مراد خلافت تھی تو آپ کو اللہ تبارکواد نے خلافتہ فرمائی اور جو خوارج وغیرہ تھے انہوں نے آپ کے خلاف خروج کیا اور آپ سے اس خلافت کو لینے کی کوشش کی اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ ان کا انتقال یعنی ان کو شہید اس حال میں کیا جائے گا کہ یہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے یہاں تک خبر دی یعنی ایک عدیث مبارکہ کے مطابق کہ جس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو ان کے خون کے جو قطرے ہیں وہ فصفی کا حملو اس آیت کے اوپر گریں گے تو جیسا فرمایا اس کے مطابق ہوا اگرچہ کہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ علماء کو کلام ہے کہ اس کے رابی کے اوپر جرح کی گئی ہے لیکن قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تل نے برحال یہاں پر اس کو نقل کیا ہے کہ انتقال کہ یہ بھی خبر دی تھی کہ قرآن کے جو پڑھتے ہوئے جو خون کے قطرے ہوں گے وہ فس فی اللہ اس آیت کے اوپر گریں گے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں اس بات کی خبر دی کہ جب تک یہ حیات ہیں فتنے ہرگز نہیں ہوں گے فتنیں ظاہر نہیں ہوں گے فتنوں کو غلبہ نہیں ہو سکے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ جیسا کہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک معاملے میں اختلاف ہوا جنگ جمل واقع ہوئی تو فرمائے گزریں گی تو وہاں کے کتے بھونکیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہاں سے گزری تو یہی ہوا تو آپ واپس پلٹ آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمایا تھا اس کے مطابق یہ واقع ہوا ہے فرماتين وقال يقتل عثمان وهو يقرا في المصحف وان الله عسى ان يجلبس له قميصا وانهم يريدون خلعه وانه سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله وان الفتنه لا تظهر ما دام عمر حيا وبمحاربه زبيد بن علي كن وهو غالم على بعض ازواجه وانه يقتل حولها قتلا کث یعنی کے بارے میں بھی حضرت اسلام نے پہلے بیان کر دیا تھا اور یہ وہ معاملات ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو مشاجرات صحابہ ہیں آپس میں ان کے جو معاملات ہوئے اس میں دونوں کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھیں گے کہ دونوں کے دونوں یہ حق تھے کوئی بھی ان میں سے اپنی ذات کے لیے اس طرح کے معاملات انہوں نے نہیں کیے بلکہ اشتہاد کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا البتہ ان معاملات میں ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق پر تھے وہ حق پر تھے ان کے سامنے والے خطا پر تھے لیکن یہ خطا ایسی تھی جو خطا اشتہادی تھی جس پر حدیث پاک کے مطابق ثاب ملتا ہے تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ ان کو فی باغیہ قتل کرے گا یعنی باغی لوگ قتل کریں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اندر ایسے افراد شامل تھے کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقتاً وہ روپ دھار کے داخل ہوئے تھے ان میں فتنے فساد کرنے والے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا ہمارے نزدیک امیر معابیہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ جو جلیل القدر صحابہ تھے ان پر افیائے باغیہ کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے فرماتے ہیں قزمان نامی ایک شخص تھے. ان کے بارے میں حضر استاد اسلام نے خبر دی کہ یہ جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام علی مرضوان بڑے حیران ہوئے کیونکہ اس کی جو جمع جو مردی تھی اور جس طریقے سے جنگ میں لڑتا تھا یہ دیکھنے کے قابل تھا تو جب جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑی جوامردی کے ساتھ لڑا بہت زیادہ زخمی ہوئے اور آخر کے اندر جو ہے زخموں کی جب برداشت نہ رہی تو اپنے ہاتھ سے اپنی رگ انہوں نے کاٹ لی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی میں انتقال ہوا خودکشی کرنا یہ حرام جو حرام مت مرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں تو حضرت استاد استعم نے جیسا فرمایا تھا اسی کے مطابق ہوا کہ صابا اکرام علی مردوان پڑے حیران ہو گئے کہ حضرت استاد اسلام اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہی جہنم میں جائے گا حالانکہ اتنا بہادری کے ساتھ لڑنے والا ہے لیکن جیسا فرمایا اس کے مطابق ہوا کہ اپنی رگ کاٹ کے اپنے آپ کو قتل کر لیا خودکشی کر لی وقان فی خزمان کچھ صحابہ اکرام میری مردوان جن میں سیدنا ابو حریرہ حضرت سمورہ بن جندب اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ تمام تھے تو ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے آخری کے اندر انتقال کرے گا وہ آگ میں جل کر انتقال کرے گا تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہم ان کا سب سے آخر میں انتقال ہوا اور ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا تو یہ آگ تابتے دیتے تھے کہ جسم کو تبانائی ملتی رہے تو اسی میں ایک مرتبہ آگ نے کو جلا دیا اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ سب سے آخر کے اندر ان دین صحابہ میں ان کا انتقال ہوا تھا جیسا حضرت السلام نے فرمایا اسی کے مطابق ہوا فرماتے ہیں وَقَالَ فِي فی جَمَاعَةٍ فِيهِمْ أَبُوْ هُرَيْرَى وَسَّمُرَةُ بْنُوْ جُنْدُبْ فکان حریما بخریفا فخرا بناری اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غصل الملائکہ کہا جاتا ہے جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضور السط نے فرمایا کہ ان کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ملائی غسل دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دب آئے تھے تو جنبی تھے حالت جنابت میں تھے غسل نہیں کیا تھا جہاد کا اعلان ہوا تو جنابت کی حالت میں آگئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضلت عطا فرمائی کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے تھے وقالوا فی حنزلت الغسیری سلو زوجته عنہ فانی رأیت الملائکہ تغسلہ فسألوہ فقالت انہو خرج جنباً الْحَالُ عَنِ <الْغُسْلِي> حضرت حنزلہ کے بارے میں جو حضرل اسلام نے فرمائے کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمیں جب ان کی لاش ملی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا وکال الخلافی قریشین وکال علیہط اسلام جب کون فی ثقیف کے ذابن و مبیرن فرآما الحجا ڈختار حضور الستاط اسلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف جو ہے اس میں ایک کذاب ہوگا اور اس کے اندر ایک مبیر ہوگا کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا اور مبیر کا مطلب بہت ہلاکت کرنے والا بہت ظلم و ستم کرنے والا تو جیسا حضور السلام نے فرمایا اس کے مطابق اسی قبیلے سے مختار ثقفی نکلا مختار فی نکلا بنو سکیف سے وہ نکلا اور یہ بہت بڑا جھوٹا تھا کہ اس نے اولن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے قاتلوں سے بدلا لیا پھر اس کے بعد خود نبوت کا دعوی کر بیٹھا تو یہ بہت بڑا جھوٹا تھا جیسا حضر اللہ نے فرمایا اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوا یوں ہی اسی قبیلے سے حجات بن یوسف تعلق رکھتا تھا وہ بھی قبیلہ بن ثقیف کا تھا اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کے زمانے میں جتنا اس نے ظلم کیا صحابہ کو ناوزب اللہ شہید کیا اسی طرح تابعین کی ایک بڑی تعداد کو اس نے شہید کیا تو حضر الصلاط اسلام نے فرمایا تھا کہ اسی قبیلے سے مبیر بھی ہوگا یعنی مہلک ہلاک کرنے والا ہوگا تو یہ بھی اسی قبیلے سے نکلا اسی طرح حضرال الاصلاط اسلام نے مسلمہ کزاب کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و اس کو تباہ و برباد کر دے گا اس کو ہلاک فرما دے گا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمہ و انکذ کو بھی ہلاک کیا گیا اور حضور علیہ السلاط اسلام نے اپنے اہل خانہ میں سے اس بات کی خبر دی تھی کہ کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملیں گے کہ حضور علیہ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے یہی بات ہوئی کہ حضور علیہ کے وسالیہ ظاہری کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ فرمات: وان الله وان فاطمة اول اهل الحكم به وانذر بذته وان الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا فكانت كذلك بمدة الحسن بن وقال ان هذا الامر بدا نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عبودا ثم يكون عتوًا وجبروتًا وفسادًا في الامة استاد اسلام نے فرمایا تھا کہ تیس سال تک خلافت رہے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ نبوت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ہوئی پھر اس کے بعد رحمت اور خلافت ہوگی اس کے بعد سخت ملک ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ شدت ہوتی چلے جائے گی سمت کے اندر جو ہے وہ فساد ہوتا چلا جائے گا اور یہی نتیجہ نکلا کہ تیس سال تک خلافت راشدہ رہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت قائم ہوئی ملوکیت قائم ہوئی بادشاہت قائم ہوئی. تیس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھ مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری مدت ملاتے ہیں جو تیس سال کی مدت ملتی ہے اس کے بعد سعید نبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت یہ شروع ہوئی لیکن ان کی بادشاہت وہ تھی کہ جس کو تورت مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کہا گیا ہے تو ان کی بادشاہت اچھی بادشاہت تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دی تھی کہ کیسے ہوں گے ان کے کیا معاملات ہیں اور صحابہ اکرام علی مردوان ان کی تلاش کے اندر رہا کرتے تھے آنے والے خلفاء کے بارے میں خبر دی کہ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے وقت نکال نکال کر پڑھیں گے اور یہ بخاری شریف کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے بعد خلافہ یہ یعنی جو بنو میاں کے بالخصوص خلافہ تھے وہ نماز کو موخر کر کے پڑا کرتے تھے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں تیس قزاب ہوں گے آنے والے وقت میں تیس قزاب ہوں گے ان کے آخر میں سب سے بڑا کزاب دجال ہوگا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں چار عورتیں بھی ہوں گی اور ہر ایک ان میں سے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے گا اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولے گا فرماتے ہیں وہ اخبار ابی شان اویسل قرانی جی وبی عمرا جو اخرون خلاح کا انوقتی امتی سلاسون کا زابن فیم ارب او الدجال الكذاب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ خیر سے تم میں جو سب سے بہتر ہے وہ میرے زمانے والے ہیں سم اللہ <يَلُونَهُم> یعنی جو ان سے ملے ہوئے یعنی <يَلُونَهُم> قرن ہے وہ صحابہ کا قرن ہے صحابہ کا زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں دوسرا تابعین کا پھر اس کے بعد تبع تابعین کا پھر اس کے بعد وہ قوم آئے گی کہ جن سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دینے کے لیے آگے بڑھیں گے یعنی ابھی ان سے کہانی یہ ہے کہ تم اس مسئلے کے اوپر گواہی دو اور وہ آگے آگے سے خود گواہی دینا شروع کر دیں گے اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جھوٹی گواہی دیں گے جھوٹی گواہی دیں گے امانت کے اندر خیانت کریں گے اور جب کوئی وعدہ کریں گے نظر کریں گے تو اس کو پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹا پا یہ ظاہر ہوگا اور یہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کے جی سے مبارکہ کہ ہر آنے والا زمانہ یہ پہلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا جو زمانہ آئے گا اس کا شر پہلے والے سے زیادہ ہوتا چلے گا زمانے نبوت سے جیسے جیسے آگے چاہتے چلے جائیں گے ویسے ویسے شر یہ بڑھتا چلا جائے گا یوں ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو ہلاکت ہوگی وہ قریش کے چند چھوٹے بچوں یعنی نوجوان بالکل ان کے ہاتھوں میں ہوگی تو یہی ہوا کہ یزید جو ہے وہ قریش ہی تعلق رکھتا تھا بنو میاں سے لیکن بنو میاں بھی قریش کی ایک شاخ ہے تو اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ اس امت کی تباہی و بربادی ہوئی جو حالات ہوئے وہ سب پر واضح ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں اور یہ بھی بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کس کی اولاد ہیں لیکن چونکہ فتنہ تھا اس بات کے اندر تو اس لیے نے ان کے نام نہیں لیے قلنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ان کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں تو جو بتایا اسی کے مطابق معاملہ پیش آیا اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 سے پہلے انتقال کی دعا کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے پہلے میرا وصال ہو جائے وہ فتنہ کا دور منا دیکھوں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی و وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وقال لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه وقال هلاك أمتي على جدي قغيرمة من قريش قال أبو هريرة راضيه بنو <هَا> یعنی اخبار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی تھی کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے بعد میں جو آئیں گے وہ اپنے سے پہلے والوں کو گالیاں دیں گے یعنی اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے آج سے کچھ عرصے پہلے تو ایسی چیزیں بڑی مفقوط تھیں لیکن کچھ عرصے قبل یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا کر ان کو سب و شتم کرتی رہتی ہے جیسا ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہوا اور ایک تعداد تھی پہلے بھی کہ جو اسی طرح ہمارے اسلاف پر صحابہ اکرام علی بردوان پر تانو تشنی کرتی تھی اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے سے خبر دے دی و قلت حقیٰ کل مشیف عام فلم یزل وسلم نے خوارش کے نکلنے کی بھی خبر دی تھی اور ان کی نشانیاں بھی بیان کی تھی اور خوارج حضرت علی رضی اللہ کے خلاف سب سے پہلے خروج کیا جنگ کی ان سے تو یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کے چھوٹے ہاتھ ہوں گے اور اس کے ہاتھ کے اندر جیسے عورت کی پستان ہوتی ویسی پستان ہوگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے قتال کیا جہاد کیا تو اس کے بعد فرمائے کہ ڈھونڈو اس کو حضر نے فرمایا تو یہ ہو گئی اس کے اندر جب تلاش کیا گیا تو واقعی وہ شخص مردہ ملا کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ کثیر تھے چھوٹے تھے اور اس کے ہاتھ میں واقعی عورت کی طرح جو پستان ہوتی ہے ویسی موجود تھی تو جیسی خبر دی ویسا ہی واقعی ہوا اسی طرح حضر نے اس بات کی خبر دی تھی کہ بکریوں کے چرانے والے سیاہ اونٹوں کو چرانے والے جو آج ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوتے ہیں بالکل معمولی جن کے پاس کپڑے ہوتے ہیں وقت آئے گا کہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر تفاخر کریں گے فخر کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اندر فخریاں باتیں کریں گے غرور و تکبر کریں گے جیسا فرمایا اسی کے مطابق ہوا یہ فرمایا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی باندی اپنے مالک کو جنے گی باندھی مالک کو جنے گی اس کا مطلب یہ ایک تو ایک واضح مطلب یہ بیان کیا گیا کہ خلافا تھے باندیوں سے شادی کرتے تھے ان کے خلیفہ بن جایا کرتے تھے تو باندی نے جو ہے وہ اپنے مالک کو جنا یعنی بیٹے کو جنا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کا مالک بن بیٹھتا تھا خلیفہ بن بیٹھتا تھا تو یہ بات ہے فرمائی دوسرا کہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ مالک جو ہے وہ اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو دونوں کی دونوں باتیں واقع ہوئی بنو عباس کے اندر بھی واقع ہوئی اور یہ جو دوسری بات ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ آج جس طریقے سے سلوک کرتی ہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ جیسے اپنی باندی اور کنیز کے ساتھ اور اپنی نوکرانیوں کے ساتھ کو سلوک کرتا ہے وہ انتری دل امت یک شاید فرمایا اخبرہ بل موتانی الدی یقن یعنی حضور اسلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ بیت المقدس جب فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد دو موتیں واقع ہوں گی اور یہ موتیں جو واقع ہوئی یہ تعاون کی وجہ سے ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کر لیا تو اس کے بعد تعاون پھیلا تھا جس میں تین دن کے اندر ستر ہزار کے قریب لوگ مر گئے تھے ایسی موت واقع ہوئی تھی اور حضرت السلاط اسلام نے بصرہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ شہر قائم ہوگا اور اس کو بسایا جائے گا تو بصرہ واقعی قائم ہوا اور اس کو بسایا گیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر کے اندر میری امت کے لوگ جو ہے وہ غزوہ کریں گے جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کشتیوں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ہوا کہ جہاز رانی کا سلسلہ شروع ہوا جہاز بنائے گئے اور مسلمانوں نے اس کے اندر بیٹھ کے غزوات کی وما و مین سکن الفرتی و ان یغژ الوک اثرتی انکان منوتم بریا افارس یعنی حضر السلات اسلام نے اس بات کی خبر دی کہ اگر یہ دین سوریا پر بھی پہنچ جائے یعنی ستاروں تک پہنچ جائے سوریا ستاروں کے ایک جھمگٹے کو بولتے ہیں کہ یہاں تک بھی اگر یہ پہنچ جائے تو فارس کے رہنے والے اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے یعنی اس بات کی خبر دی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں فارس سے وہاں سے وہ لوگ آئیں گے ایسا علم حاصل کریں گے ایسا دین حاصل کریں گے کہ اگر دین وہاں تک بھی پہنچ جائے تو اسے واپس لے آئیں گے اس میں بشارت ہے اور اشارہ بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی طرف کہ جمع غفیر نے علماء کی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس حدیث میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کی طرف اشارہ اور بشارت موجود ہے وأن الدين لو كان منوتا بثريا لناله رجال من أبناء فارس وهاجت ريش في غزاته فقال هاجت لموت منافق فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك وقال لقوم من جلساء درس أحدكم في النار أعظم من أحد قال أبو هريرة فذهب القوم يعني معتوا وبقيت أنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة ایک مرتبہ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص ہے جس کی میں پہاڑ سے بڑی ہوگی یعنی اس کے بارے میں بشارت دی کہ اس نے مرتد ہو کے مرنا ہے قریب بیٹھے ہوئے تو مسلمان تھے سارے تو فرمائے ایک ہے ان کے اندر سے تو حضرت ابو حدیر رضی اللہ تو فرماتے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آہستہ آہستہ انتقال کر گئے لیکن ان میں سے کسی میں کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی اب میں بچا تھا اور ایک شخص بچا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص یوم یمامہ مرتد ہو کے مرا تو فرمایا تھا کہ ایک کی داڑ جہنم کے اندر یہ اوحد پاڑ سے بڑی ہوگی تو یہ یہی شخص تھا جس کے بارے میں حضرت استاطستان نے ارشاد فرمایا وقال لقومی من جلسايہ درس احديكم في النار اعظم من احد قال ابو هريره فذهب القوم یعنی ماتوا وبقيت انا برجل فقتل مرتد یوم الجمامہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کی خبر دی کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ مالی غنیمت میں سے خیانت کی تو فرمائے اس کے پاس پُن چیز ہے اس کے پاس پناہ چیز ہے تو جیسا فرمایا اسی کے مطابق ملا بعض نے اہل مکہ کی طرف خط بھیجا تھا تو حضر السلاد اسلام نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے خط بھیجا ہے لہذا فوری طور پر وہ خط روک لیا گیا یوں ہی ایک مرتبہ حضر الاسلاد اسلام کی مبارک اونٹنی گم ہو گئی چلی گئی تو حضور السطعد اسلام نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اونٹنی فلا مقام پر فولہ درخت کے ساتھ اس کی جو نکیل ہے وہ پھنسی ہوئی وہ وہاں پر موجود ہے جب صحابہ وہاں پہنچے رضی اللہ عنہم تو وہ پر موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جو تھے ان کی صفوان کے ساتھ یہ طے ہوا اور شرط لگی ہے آپس میں کہ یہ عمر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ناوزب اللہ حضر علیہ السلط اسلام کو شہید کر دیں گے تو یہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ان کے معاملے کے اوپر خبر دی کہ تم اس لیے میرے پاس آئے ہو تمہارا یہ یہ معاملہ طے ہوا ہے جو اس کا راز تھا حضر علیہ السلاط اسلام نے بتا دیا جب اس نے سنا سارا تو حضر الیہ السلط اسلام پر ایمان لے ہے وہ آئے شہید کرنے کے لیے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بدر کے اندر قیدی بن کر آئے تو اب سارے قیدی جو ہے وہ فدیہ دے رہے تھے مال دے رہے تھے کہ مال دے دے کر جان چھوڑا رہے تھے حضرت عباس عدی اللہ تعالی عنہ یہ ان کو گردن چھڑانے کے لیے رقم اس وقت موجود نہیں تھی تو انہوں نے حضر الصلاۃ اسلام سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ہی میرا ادا کر دیں تو حضرت عباس علی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اللہ اسلام نے فرمایا اس مال کا کیا کرو گے جو ام فضل کو دے کر آئے ہو اور ان کو کہا ہے کہ فلاں جگہ چھپا دینا وہ بولے یہ تو مجھے اور ام فضل کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تو انہوں نے تسلیم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ وفی عطبت ابن ابی لہبین انہو یأکلہو قلب من قلاب اللہ وعن مصارع اہل بدرین فکانا کما قالا مشہور معروف روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے سب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہاں فلاں کافر کی لاش کرے گی یہاں فلاں کافر کی فلاں کافر کی لاش کرے گی رابی کہتے ہیں فکانا کما قالا ویسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا اور یہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی وقال في الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به من فئتين عظيمتين من المسلمين وَلَعَلَّكَ تُخلَّفُ حَتَّى اللہ حالت یہ تھی کہ وسیعت کرنے کو تیار تھے تو حضرت اسات اسلام سے کیا کی میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے لے جاؤں گا یعنی ہی مکے میں میرا انتقال ہو جائے گا تو ہجرت کر کے جو میں مدینے گیا تھا وہ واپس پوری نہیں ہوگی تو حضرت السلاد اسلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ تم زندہ رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک قوم کو فائدہ دے گا اور ایک قوم کو نقصان پہنچے گا یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کفار کو تمہارے سبب نقصان پہنچے گا اور اسی طرح جنگ موتا جو ہوئی جس کو عربی میں موتا بولتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایک ایک کے بارے میں خبر دے رہے تھے کہ زید بن خارسہ یہ شہید ہو گئے اور پرچم جو ہے وہ جعفر نے اٹھا لیا تو وہ شہید ہو گئے پھر خبر دی کہ پرچم جو ہے وہ عبداللہ بن روحہ نے اٹھا لیا ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ شہید ہو گئے اور اب خالد نے اٹھا لیا وہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار پھر اللہ تبارک وطرینوں کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے تو یہ غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیان فرمائے یوں ہی نجاشی بادشاہ جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے اسی طرح ایک تو ابو لولو فیروز تھا وہ الگ تھا دوسرا ایک فیروز جو ہے یہ کسرا کی طرف سے کاسب بن کر آیا تھا جب یہ کاسر بن کر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خبر دی کہ آج کے دن کسرا کا انتقال ہو چکا ہے جب فیروز نے اس بات کی تحقیق کی تو اسے پتا چلا جیسا حضر الصلاط السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوا وہ بھی ایمان لے کر آ گیا فرماتے ہیں وہ اخبر بھی کتی و منہ یوملو وہ بین مصیر یعنی جنگ موتا کے اندر جو حضر السلاط اسلام نے خبر دی تو موتا کا مقام کو قریب نہیں تھا بلکہ ایک مہینے یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیسا ہوگا کہ جب تم یہاں سے نکال دی جاؤ گے تو انہوں نے عرض کی کہ میں مسجد حرام کے اندر جا کے رہنا شروع کر دوں گا تو فرمایا اس وقت کیسا ہوگا کہ جب وہاں سے نکال دیا جائے گا تو پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اکیلے ہی رہو گے اور تمہارا انتقال بھی تنہائی کے اندر ہی ہوگا یعنی غریب الوطنی کے اندر ہوگا وجہ یہ کہ یہ دبنگ تھے کسی چیز کا جو ہے وہ ڈرتے کسی چیز سے نہیں تھے میں حق بیان کرتے تھے چاہے کوئی سامنے ہو تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پہ چلے جائیں۔ تو یہ ربضا کے مقام پہ چلے گئے تھے وہیں ان کی غریب الوطنی کے اندر انتقال ہوا تھا بڑے جلیل القدر یہ ثابت ہے اخبار مسجد الحرام وحده وحده. ہی خبر دی کہ وہ ہوں گی کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو ازواج متحرہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ناپتی گئی کہ کس کے ہاتھ لمبے کے سب سے پہلے حضور علیہ السلط اسلام کے پاس جائے گا تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے لیکن انتقال حضرت زینب کا ہوا تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ فرماتی ہیں میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ صدقہ کرنا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی یہ سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی تو اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے مطلب یہ کہ صدقہ بہت زیادہ کرتا یا کرتی ہے۔ فرمایا وہ اخبر ان اسرع ازواج ہی به روحا اطولهن يدن فكانت زينب لتول يدها بالصدقه حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طف یعنی کربلا کے مقام پر شہادت کی خبر دی اور وہاں کی مٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دکھائی اور فرمایا کہ یہیں پر ان کی شہادت ہوگی یہیں ان کا انتقال ہوگا واخبر بقتل الحسین بالطف و اخرج بيديه تربتن وقال فيها مدجعه زید بن سحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی کہ تمہارا ایک جسم کا حصہ یہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا تم تم تو جنت میں جاؤ گے تمہارا ایک حصہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا تو ان کا ایک جہاد کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا تھا تو وہ کٹا تو وہ ظاہر سی باتیں جڑا نہیں تو وہ فرمایا کہ وہ پہلے سے جنت کے اندر چلا پہلے خبر دے دی واقع بعد میں ہوا ہے۔ وقالت زيد بن سبحان يسبقه ادغم منه الى الجنه فقطعت يده في الجهاد غار حراء پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک روایت کے مطابق حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی بھی تھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت طلحہ حضرت سبیر حضرت ساتھ موجود تھے تو سب کے بارے میں خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشکر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں اور باقی دیگر میں شہدہ کے الفاظ ہیں جو روایت پہلے گزر چکی ہے تو جو جو موجود تھے وہ تمام کے تمام شہید ہوئے فرماتے وَقَالَ فِي الَّذِينَ كَانُوا مَعَوْهُ عَلَىٰ حِرَا اُثْبُتْ اے اُحُد ساکن رہے ٹھیرا رہے نبی وَعُمَرٌ وَعُمَرٌ عنہ ان کو خبر دی کہ کی کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنا جائیں گے اور تصور ہی نہیں تھا اس وقت کسرا کسرا ہی نہیں اس وقت وہ تھا کہ جس نے رومی سلطنت کو شکست دی ہوئی تھی اور دنیا کے اندر اس کا طوطی بولتا جگہ جگہ اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی روم والے اس سے تھر تھر کانپ رہے تھے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ سے فرمارے تمہارا حال کیا ہوگا جب تم کس طرح کے کنگن تو حضرت سراقہ زندہ بھی رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایران جب فتح ہوا تو کنگن لائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس میں سے کنگن تلاش کرو جب مال لایا گیا مالی غنیمت وہاں سے فرمایا پہلے کنگن تلاش کرو کنگن تلاش کیے گئے اس کے بعد حضرت سراقہ کو وہ پہنائے گئے تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک تو غیب کی قبر تھی پھر ساتھ ساتھ آپ مختار ہیں کہ ہر ایک مرد جو ہے اس کو حرام ہے کہ وہ کنگن پہنے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کے لیے یہ خاص کیا کہ وہ کنگن پہن سکتے تھے فرمایا وَقَالَرِ سُراقَتَ كَيْفَ بِكَا اِذْءُ الْبِسْتَ سَوَارِ فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسر وألبسهما صراق وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقتربل والصراط تجبى إليها خزائن الأرض يخصف بها يعني بغداد وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو الشر لهذه الأمة فرعون لقومه وقال جب کافر تھے حضرت علیہسلاۃ السلام کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا کہ یہ امید ہے کہ ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے کہ اے عمر تمہیں خوش کر دیں گے اے عمر تمہیں خوش کر دیں گے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو سہارا دیا حضر اللہ السلاط اسلام کی وسال ظاہری کے وقت قیامت ٹوٹی ہوئی تھی اور حضرت عمر کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے واضح تھا کہہ کہ دیا تھا کہ جو بولے گا کہ حضر السط اسلام کا انتقال ہو گیا اس کو میں قتل کر دوں گا کوئی یہ بات نہیں کہے گا تو حضرت ببکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخ خطبہ دیا تھا کہ جس سے صحابہ رام علی مردوان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہوئے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو آگے چلانے والے ہیں یہ ہوا مدینہ منورہ میں اور حضرت سہیل بن امر جو ایمان لے کر آ گئے تھے انہوں نے یہی معاملہ مکہ مکرمہ کے اندر کیا کہ وہاں جو مسلمان تھے ان کو آپ نے ثابت قدم رکھا تو حضور علیہ فرمایا تھے کہ اے عمر ان قریب ہی ایسے مقام پہ کھڑے ہوں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے تو یہ تھے وہاں پر سہیل بن امر تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا فرماتے ہیں سہیل بن امر مقاماً يسرك يا عمر قام مقام عمر کا دارکا قام ابھی مکتا ابھی بکری صلی اللہ علیہ وسلم وخطب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاظت جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے اس کو قاضی رحمت اللہ تعالیٰ اگلی فکس کے ذکر کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضور علیہ صلاح اسلام کی شفات آپ کی برکتیں رحمتیں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو عطا فرمائے آمین بجہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم